اے آمان والو چاہیے کہ تم سے ازن لے تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور جو تم نے ابھی جوان کو نہ پہنچی تے وقت نمازن صبح سے پہلے اور جب تم اپنی کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد یہ تے تمہاری شرم کے ہیں ان کے بعد کچھ گنا نہ تم پر نہ ان پر آمدورفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس اللہ انہی بان کرتا ہے تمہارے لیے آئےتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے